فیقون حاضر اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارج کیا تھا حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے وہی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور ساسون کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں ہجرت کا لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے و اللہدیناجر فلہ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ممباد معذور اس کے بعد کوئی پر حضرم الصطم کیا گیا اللہ دنیا حسن ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے بلاجر آخرت اکبر اور آخرت کا جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لالو کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا انہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل, کل, کل اپنے رب پر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وما اور سلم قبل اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کوئی نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کی پس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فص ال ذکر ان کو تم لاتعموں تو اے لوگوں اے مت کے والو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بل بیہ نات اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیح لے کر کتابیں لے کر وانزل نا لے اب پھر یہ لفظ از یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ہے محمد یہ از دی ریمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے مانزلہ جو ان کے لیے نازی کیا گیا ان کی جانب والف کرور اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے یہ آج بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہے ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے اب وہ تو ملک سنت جو ہے وہ تو انہیں حکم ہی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے راک اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانیں ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن ہے نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار اور رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبغیم کرنا اس کے اس کی وضاحت کرنا کہ آپ کا فرض منصبی ہے جو چیز ذکر کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبیم کریں اس کی وضاحت کریں لالفکرون تاکہ وہ غور کریں افا امین اللین مکر سیات یکس بدلا بیہم الع تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں یک صف اللہ بہم الٹ کے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یا کہذاب منہ کے اللہ شروع انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اور فی تکل یا ان کی چلک پھرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چل پھر میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فماہوں میں موجیم تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یاقوظہ اللہ تقوف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا دیکھیے کہ للکار کر جیسے بہادری کا تو تشیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکارے اسے تو اور یاقوظہ اللہ تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی یہ پکڑ سکتا ہے بھائی نہ رب رحیم اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف الرحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگلی صورت میں آئے گا وہ ماں کلہ ماضبین حتیہ نواشا ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اطمام حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باقی کا باقی ہونا واضح ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو ہلاک کیا گیا اب علم یا خلط اللہ البن شعق ذی ج الحلین و شماء الجاثر کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دہلی طرف کبھی بائیں طرف سج اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہ ہم داخرون اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو خود جا رہی ہے چشم تشبوں سے دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سایہ بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب روکو چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برقس ہو رہا ہوتا ہے جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گویا کہ کے سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اور بعض جو ہے ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا بانس کا باغی طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیاں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بال طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا ولی اللہ یس جو مافی سماو آتے وہ محفل الملۂ وحملہ یش تک بیرون اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں وہملہ یشتقبر اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے یا خافون رب ہم بن وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت نرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وہ یہ فلونایوں مرون اور کرتے ہیں وہی وہ کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یعنی بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لا یاسو اللہ ما امر ہوں یلون ما یو یہ آئے سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے وقال اللہ اللہ تخذین اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداؤں کو نہ مانو انما انہ واحد وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فیا یا فرمول بس صرف مجھے سے ڈرو و لہ محدود سماوات و لفظ و لہدین واصبا اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش ا فخر اللہ تب تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوا اختیار کرتے ہو وَمَا وہاں بکم نعمت اللہ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سما ادا مسکم و دُروغ تجرون اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو چیختے چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سما ادا کشپ اور درا انکم پھر جب تم سے وہ تکلیف دے شے کو دور کر دیتا ہے ادا فریق منکم بے رب تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کی ساتشت کرنا شروع کر دیتا ہے یکفرو بیمار آئے تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں پتہ تو برت لو مزے اڑا لو کچھ دن کی بات ہے فسو فتح عن قریب تم جان لو گے حقیقت کھل جائے گی وجہ لا یا لمول الصیب مما رزک رزق ہوں اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی ان کے پاس نہیں ہے جو رسک ہم نے ان کو دیا میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ نام میں آ چکا ہے کہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چوپاوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا اناج جاتا تھا کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وہ یہ جنونا نے مار لا یا جمونہ نصیبوں میں مار سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں اللہ لطف النا کن تم تفتر خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ اختراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود وہ یہ جلول اللہ اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں. پاک ہے وہ لہوم مایشت اور ان کا آئیے تو خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں الاٹ کی بنا لو ماشت وشیرا احد ہوں اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو زن لو مسو کا چہرہ سیاح پڑ جاتا ہے وہ ہوا کزو اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور سدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیے اپنے اس رنج کو مسے کو اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے یہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو ہو کہ اب اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا یہ توارا بن القومی مابشرب ہی ائن سے کہن اور اسی ششو پنج میں ہے کہ اس نلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں ام فی یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے اندر دباؤ اللہ سا ما یا کمون <يَحْكُمُون> ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں لِّین اللہ بالآخرت مسل الصع یقیناً جو لوگ آخر پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کی جگہ بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرات جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مسل الصع ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں بل اللہ مسل العلہ اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند بحول عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا بلو یو اخذ اللہ النا صبح ظلم اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا دانت آتا ہے کوئی جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر وہ فوراََ پکڑ لیتا تو کون بچتا کو ملا جب نہیں اس کا طریقہ یہ ہے وہ کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اسلح کا موقع دیتا ہے فیضا جا اجلحم ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا ہے اللہ ولاسم تو نہ وہ پیچھے سا رکھ سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے وہ وقت معین ہے بھائی جل اللہ مایک رحم اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے ہم اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ کھڑ رہی ہیں بیان کر رہی جھوٹ اَنَّ لَهُمُ ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سرداری دی ہے چودراہٹ دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تب ہی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لاجرا ماندہ لحم النار نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے واندہ اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناف کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں طلقر سلنا من قبل کا قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو فضین الحم و شیطان لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خوش رہے مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری روایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے آلہ ہے فضین الرحم شیطان و امال فہولیوم تو اب کو اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے ولحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ومان ضلع علیہ کل کتاب اللہ تبین الحم النزیق لفوفی اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیں وہ مضمون دوسرے مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کانوس انداز میں بھی آ رہا ہے تمین لحم النظیف فلفی جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف شف ہو جائے وہ ہدم و رحمت اللہ قومی نون اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے کی دو آیات جب دوبارہ یاد کر لیجیے یا شفاف صدور وہ ہدم و رحمت المنین الب فضل اللہ و رحمت ہی فبِ ذال کا فلیف رحو ہو وہ خیر معاون بنگواہ سمائے مان وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی واہیا بہت آباد اب عتحا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد ان فیضا لل قومی یس معاون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہو حقیقت سنتے ہوں حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سا سننا سنتے ہو دیدن دیگر آبوش سنیدن دیگر آبوش دم چیز پیامستنیدی نہ دی۔ یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ایک اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے درخوا کے تو یک جلوہ نہ ندیدی تمہارا جو خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوہ ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دم چیز پہ آمر سنی دی نہ سنی دی درخوا تو یک جلو آمرخ ندیدی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وفی انفوزے کو مفنا تم سے رون نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز مدیت کی ہے دیدن دیگر آبوش سنی دن دیگر آبوش ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو حیوانوں کا سا دیکھنا حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا قومی اتفقلون قومی یا اب یہاں آیا قومی اسمعاون جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں بارک اللہ کم فرق قرآر راظیم و دفاع نی میاں کمبلا حقیقت